پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا جان بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پہنچے پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے قَالَ تَنتَهِ <مَلِيَّا> وہ باپ آزر کہنے لگا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو ان قریب میں تیرے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي ربی شکی اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا فَلَمَّ اَعْتَزَ لَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعْلْنَا نَبِيًّا <تصفيق> پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أرهمني إنهي أبني الرحمة بخشي أرهمني إنهي أبني الرحمة بخشي أرهمني إنهي أبني ستشاي كبول مطلب ذكر خير بلندكيا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا اور کتاب میں موسا کا ذکر کیجئے بلا شبہ وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے راز و نیاز کرتے ہوئے قریب کیا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف اگر آپ اپنے شرک و کفر پر باقی رہے اور اسی حال میں آپ کو موت آ گئی تو عذاب الہی سے آپ کو کوئی نہیں بچا سکے گا یا دنیا میں ہی آپ آپ عذاب کا شکار نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر ہمیشہ کے لیے رائند بارگاہ الہی ہو جائیں ابراہیم علیہ السلام نے باپ کے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نہایت شفقت اور پیار کے لہجے میں باپ کو توحید کا واضح سنایا لیکن توحید کا یہ سبق کتنے ہی شیرین اور نرم لہجے میں بیان کیا جائے مشرق کے لیے ناقابل برداشت ہی ہوتا ہے چنانچہ مشرق باپ نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درشتی اور تلخی کے ساتھ محد بیٹے کو کہا کہ اگر تو میرے مابودوں سے روح گردانی کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا پھر ملی یا دراز مدت ایک عرصہ دوسری معنی اس کے صحیح و سالم کے کیے گئے ہیں یعنی مجھے میرے حال پر چھوڑ دے کہیں مجھ سے اپنے ہاتھ پیر نہ توڑوا لینا پھر یہ سلام تہیا نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کرتا ہے بلکہ ترک مخاطبت کا اظہار ہے جیسے قل و سلم سورہ فرقان آیت نمبر 63 جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے میں اہل ایمان اور بندگان الٰہی کا طریقہ بتلایا گیا ہے پھر یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت ابراہیم کو اپنے باپ کے بارے میں پوری طرح واضح نہیں ہو سکا تھا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے جب ان پر یہ بات خوب واضح ہو گئی تو آپ نے دعا کا سلسلہ موقوف کر دیا بہوالۂ سور توبہ آیت نمبر ایک سو چودہ پھر یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ اور بیٹے ہی کی طرح کیا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر باپ کو گھر کو اور اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کر دیار قدس کی طرف ہجرت کر گئے تو ہم نے انہیں اسحاق و یعقوب علیہ السلام سے نوازا تاکہ ان کی انس و محبت باپ کی جدائی کا صدمہ بھلا دے پھر یعنی نبوت کے علاوہ اور بھی بہت سی رحمتیں ہیں یا بہت سی رحمتیں ہم نے انہیں عطا کی مثلا مال مزید اولاد اور پھر اسی سلسلے نصب میں عرصہ دراز تک نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا یہ سب سے بڑی رحمت تھی جو ان پر ہوئی اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء یا الانبیاء کہلاتے ہیں پھر لسان صدق سے مراد فنائے حسن اور ذکر جمیل ہے لسان کی اضافت صدق کی طرف کی اور پھر اس کا وصف اور اس کا وصف الوع بیان کیا اور پھر اس کا وصفِلو بیان کیا جس سے اس طرف اشارہ کر دیا کہ بندوں کی زبانوں پر جو ان کا ذکر جمیل رہتا ہے تو وہ واقعی اس کے مستحق ہیں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ تمام ادیان سماویہ کو ماننے والے بلکہ مشرقین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں اور نہایت ادب و احترام سے کرتے ہیں یہ نبوت و اولاد کے بعد ایک اور انعام ہے جو ہجرت فی سبیل اللہ کی وجہ سے انہیں حاصل ہوا پھر مخلصن مصطفن اور مجتبن تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہے یعنی رسالت و پیامبری کے لیے چنا ہوا پسندیدہ شخص رسول بیمانہ مرسل ہے بھیجا ہوا اور نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی کی خبر دینے والا تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہے کہ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے اور اسے اپنی وحی سے نوازتا ہے اسے رسول اور نبی کہا جاتا ہے زمانے قدیم سے اہل علم میں ایک بحث یہ چلی آ رہی ہے کہ آیا ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں اگر ہے تو وہ کیا ہے فرق کرنے والے بالعموم کہتے ہیں کہ صاحب شریعت یا صاحب کتاب کو رسول اور نبی کہا جاتا ہے اور جو پیغمبر اپنے سابقہ پیغمبر کی کتاب یا شریعت کے مطابق ہی لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا رہا وہ صرف نبی ہے رسول نہیں تاہم قرآن کریم میں ان کا اطلاق ایک دوسرے پر بھی ہوا ہے اور بعض جگہ معطوفن بھی آئے ہیں مثلاً سورہ حج آیت نمبر باون میں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی حارون نبی بخشا وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيًّا اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا وَكَانَ يَأْمُوا أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَضِّيًّا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں نہایت پسندیدہ تھا وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقُ النَّبِيًّا اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے بے شک وہ نہایت سچا اور نبی تھا مكانا اور ہم نے اسے بہت بلند مقام پر اٹھا لیا ابر اسر ومین و جتین یہ <وَبُكِيَّا> وہ امبیا ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر جاتے ہیں من بعدهم خلف الشهوات فسوف يلقون غیّا پھر ان کے بعد نہ خلف مطلب نہ لائق ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز زائے کی اور خواہشات کی پیروی کی چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور کمراہی کے انجام سے دو چار ہوں گے مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی تھے اور نوح علیہ السلام کے یا ان کے والد کے دادا تھے انہوں نے ہی سب سے پہلے کپڑے سیئے رفت مکان سے کیا مراد ہے بعض مفسرین نے اس کا مفہوم روفما سمجھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انہیں بھی آسمان پر اٹھا لیا گیا لیکن قرآن کے الفاظ اس مفہوم کے لیے شریک نہیں ہیں اور کسی صحیح حدیث میں بھی یہ بیان نہیں ہوا البتہ اسرائیلی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے جو اس مفہوم کے اس بات کے لیے کافی نہیں اس لیے زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد مرتبت کی وہ بلندی ہے جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی واللہ اعلم پھر گویا اللہ کی آیات کو سن کر رکت اور بکا کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا بندگان الہی کی خاص علامت ہے سجدہ تلاوت کی مصنون دعا یہ ہے سجد وجہ بہوال سنن عبی داود حدیث نمبر چودہ سو چودہ وجامہ الترمیزی حدیث نمبر پانچ سو اسی و سنن النسائی حدیث نمبر تیرہ سو تیس بعض روایات میں اضافہ ہے فتبہ رک اللہ احسن الخین بہوالِ عون المعبود دوسری جلد صفحہ نمبر دو سو تین تخت حدیث چودہ سو گیارہ پھر انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کے برعکس اللہ کے احکام سے غفلت و اعراض کرنے والے ہیں نماز کے ضائع کرنے سے مراد یا تو بالکلیہ نماز کا ترک ہے جو کفر ہے یا ان کے اوقات کو ضائع کرنا ہے یعنی وقت پر نماز نہ پڑھنا جب جی چاہا نماز پڑھ لی یا بلا عذر دائمن ایک پڑھ لینا اور اکٹھی کر کے پڑھنا یا کبھی دو پڑھ لینا اور تین چھوڑ دینا کبھی چار چھوڑ دینا اور کبھی پانچوں نمازیں چھوڑ دینا یہ بھی تمام صورت نماز کو ضائع کرنے کی ہیں جس کا مرتکب سخت گناہگار اور آیت میں بیان کردہ وعید کا سزاوار ہو سکتا ہے غیا کہ معنی ہلاکت انجام بد کے ہیں یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے پھر یعنی جو توبہ کر کے ترک سلاد اور اتباعِ شہوات سے بعض آ جائیں اور ایمان و عمل صالح کے تقاضوں کا اہتمام کر لیں تو ایسے لوگ مذکورہ انجام بد سے محفوظ اور جنت کے مستحق ہوں گے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده ماتيا یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے لا وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے سوائے سلام کے اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا ذلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا <سؤال> يهي و جنة هجسك وارس هم اپنى بندو ميسى اسے بنائیں جو متكي ہوگا <صح> وما نتنزل إلا بأمر ربك نهو ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا اور ہم فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں اسی کے لیے ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب کبھی بھولنے والا نہیں رب السماوات والأرض وما بينهما فعبده وصطبر لعبادته فعبده وصطبر لعبادته هل تعلم لہو سمیاں وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا چنانچے آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں وَيَقُولُ الْإنسانُ مَا مِتْتُ أُخْرَجُ حَيَّا اور انسان کہتا ہے کیا کہ جب میں مر جاؤں گا البتہ یقینا مجھے زندہ نکالا جائے گا اولا يذكر انا خلقناه من قبل ولم شيئا اور کیا انسانتنا ہی یاد نہیں کرتا کہ یقینا ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا فوربك بس آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے پھر ہم ضرور انہیں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے جہنم کے گرد حاضر کریں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی یہ ان کے ایمان و یقین کی پختگی ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا بھی نہیں صرف اللہ کے غائبانہ وعدے پر ہی اس کے حصول کے لیے ایمان و تقوی كا راستہ ایمان و تقوا كا اختیار کیا پھر یعنی فرشتے بھی انہیں یا انہیں ہر طرف سے سلام کریں گے اور اہل جنت بھی آپس میں ایک دوسرے کو كثرت سے سلام کیا کریں گے پھر صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے پہلے گروہ کی شکلیں چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی وہاں انہیں تھوک آئے گا نہ رینٹ اور نہ بول و براز ان کے برتن اور کنگیاں سونے کی ہوں گی ان کے مجمروں مطلب او دانوں کا ایندھن رود یعنی خوشبودار لکڑی ہوگی ان کا پسینہ کستوری کی طرح ہوگا ہر جنتی کی دو بیویاں ہوں گی ان کی پنڈلیوں کا گودا ان کے گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان میں باہم بغض اور اختلاف نہیں ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گی بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چونتیس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی جس پر یہ آیت اتری بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار سات سو اکتیس پھر یعنی نہیں ہے جب اس کی مثل کوئی اور نہیں تو پھر عبادت بھی کسی اور کی جائز نہیں پھر انسان سے مراد یہاں کافر ہے کیونکہ مابعد استفہام انکار و استحضاء کے لیے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ال انسانوں میں ال جنس کے لیے ہے اگرچہ یہ بات جنس میں سے بعض نے کہی ہے یعنی کافروں نے جو قیامت کے وقوع اور بعض باطل موت کے قائل نہیں لیکن کبھی جنس کے بعض کا عمل سب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بحالے تفسیر فتح القدیر پھر استفہام انکار کے لیے ہے استفہام انکار کے لیے ہے یعنی جب میں بوسیدہ اور مٹی میں رل مل جاؤں گا تو مجھے دوبارہ کس طرح نیا وجود عطا کر دیا جائے گا یعنی ایسا ممکن نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب پہلی مرتبہ بغیر نمونے کے ہم نے انسان کو پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی کیوں کر مشکل ہوگا پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اسے پیدا کرنا؟ انسان کتنا نادان اور خود فراموش ہے اسی خود فراموشی نے اسے خدا فراموش بنا دیا ہے پھر جس یہ جاسین کی جمع ہے جیسا یجسو سے جاسین گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے کو کہتے ہیں یہ حال ہے یعنی ہم دوبارہ انہیں یعنی ہم دوبارہ انہیں کو نہیں بلکہ ان شیاتین کو بھی زندہ کریں گے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے پھر ہم ان سب کو اس حال میں جہنم کے گرد جمع کر دیں گے کہ یہ محشر کی ہولناکیوں اور حساب کے خوف سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے حدیث کتسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابنِ آدم میری تکزیب کرتا ہے حالانکہ یہ اس کے لائق نہیں ابنِ آدم مجھے ایزا پہنچاتا ہے حالانکہ اسے یہ ذیب نہیں دیتا اس کا میری تقزیب کرنا تو یہ ہے کہ وہ میری بابت یہ کہتا ہے کہ اللہ ہرگز مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی مرتبہ پیدا کیا حالانکہ میرے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا مجھے ایضاب پہنچانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے حالانکہ میں یکتاہ ہوں بے نیاز ہوں نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ خود جنا گیا ہوں اور میرے کوئی ہمسر نہیں ہے بھوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4974 پھر اللہ تعیٰ فرماتے ہیں ثم ملنازعن ثم ملنازعن من كل اشد پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کریں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا ثم ان نحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا پھر ہمیں بلا شبہ ان کا خوب علم ہے جو اس جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا اور تم میں سے جو بھی ہے وہ اس جہنم پر وارد ہونے والا ہے یہ آپ کے رب کے ذمے حتمی اور طے شدہ بات ہے جی پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيَّا اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے وكم اهلكنا قبلهم من قرن منهم احسن اثاثا اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوم ہلاک کر دیں وہ ان سے اساسوں اور ظاہری ٹیپ ٹاپ میں کہیں بڑھ کر تھے کہیں بڑھ کر تھی قل من كان في الضلاله فيمدد له الرحمن مدا کہہ دیجیے جو شخص گمراہی میں ہے لازم ہے کہ اسے رحمان لمبی ڈھیل دے دے حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں یا دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور لشکر کے لحاظ سے کمزور تر تھے یہ کمزور تر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف عتیین بھی عطایاتو سے آتن کی جمع ہے اس کے معنی ہیں بہت سرکش اور متمرد مطلب یہ ہے کہ ہر گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرکشوں اور لیڈروں کو ہم الگ کر لیں گے اور ان کو اکٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے کیونکہ یہ قائدین دوسرے جہنمیوں کے مقابلے میں سزا و اقوت کے زیادہ سزاوار ہیں جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر صلیہ مصدر سماعی ہے صلیہ یا کے معنی ہے آگ میں داخل ہونا جلنا یعنی جہنم میں داخل ہونے اور اس میں جلنے کے کون زیادہ مستحق ہیں ہم ان کو خوب جانتے ہیں پھر اس کی تفسیر صحیح عادیث میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن و کافر کو گزرنا ہوگا مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے کچھ تو پلک جھپکتے میں کچھ تو پلک جھپکتے میں کچھ بجلی اور ہوا کی طرح کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے یوں کچھ بالکل صحیح سالم کچھ زخمی تاہم پل عبور کر لیں گے کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفات کے ذریعے سے نکال لیا جائے گا لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے اور سب جہنم میں گر پڑیں گے اس کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آتا ہے کہ جس کے تین بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی مگر صرف قسم حلال کرنے کے لیے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر بارہ سو اکاون اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو بتیس یہ قسم وہی ہے جسے اس آیت میں قدیا قطعی فیصل شدہ امر کہا گیا ہے یعنی اس کے یعنی اس کا ورد یا ورود جہنم میں صرف پل پر سے گزرنے کی حد تک ہی ہوگا تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیر ابنِ کثیر و تفصیر عیسر التفاثیر پھر یعنی قرانی دعوت کا مقابلہ یہ کفار مکہ فقراء مسلمین اور اغنیا قریش اور ان کی مجلسوں اور مکانوں کے باہمی موازنے سے کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں عمار بلال صہیب رضی اللہ عنہم جیسے فقیر لوگ ہیں ان کا دار الشورہ دار ارقم ہے جب کہ کافروں میں ابو جہل نظر ابن حارث قطبہ اور شیبہ وغیرہ جیسے رئیس اور مالدار لوگ ہیں ان کی اجتماع گاہ دار الندوہ بہت عمدہ ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے یہ چیزیں تو تم سے پہلی امتوں کے پاس تھیں لیکن تکذیب حق تقزیب حق کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا پھر علاوہ ازئیں یہ چیزیں گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر بھی ملتی ہیں اس لیے یہ کوئی معیار نہیں اصل اچھے برے کا پتہ تو اس وقت چلے گا جب مہلت عمل ختم ہو جائے گی اور اللہ کا عذاب انہیں آگ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی لیکن اس وقت کا علم کوئی فائدہ نہیں دے گا کیونکہ وہاں ازالے اور تدارک کی کوئی صورت نہیں ہوگی وصلی اللہ علیہ نبینا محمد والمعین